بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے خطبہ نمبر ایک سو سات میں ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز اس کے سامنے آج سو سرنگوں اور ہر شے اس کے سہارے سے وابستہ ہے وہ ہر فقیر کا سرمایہ ہر زلیل کی آبرو ہر کمزور کی توانائی اور ہر مظلوم کی پناہ ہے جو کہے اس کی بات بھی وہ سنتا ہے جو چپ رہے اس کے بھید سے بھی وہ آگاہ ہے جو زندہ ہے اس کے رزق کا ذمہ اس پر ہے اور جو مر جائے اس کا پلٹنا اسی کی طرف ہے اے اللہ اے رب کعبہ آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکیں بلکہ تو تو اس وصف کرنے والی مخلوق سے پہلے موجود تھا تو نے تنہائی کی وحشتوں سے اکتا کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا اور نہ اپنے کسی فائدے کے پیش نظر ان سے آمال کرائے جسے تو گرفت میں لانا چاہے وہ تجھ سے آگے بڑھ کر جا نہیں سکتا اور جسے تو نے گرفت میں لے لیا پھر وہ نکل نہیں سکتا جو تیری مخالفت کرتا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ تیری فرما روائی کو نقصان پہنچائے اور جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ ملک کی وسطوں کو بڑھا نہیں سکتا اور جو تیری قضاء و قدرت پر بگڑ اٹھے وہ تیرے امر کو رد نہیں کر سکتا اور جو تیرے حکم سے منہ موڑ لے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہر چھپی ہوئی چیز تیرے لیے ظاہر اور ہر غیب تیرے سامنے بے نقاب ہے تو ابدی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور تو ہی سب کی منزل منتہا ہے کہ جس سے کوئی گریز کی راہ نہیں اور تو ہی وعدہ گاہ ہے کہ تجھ سے چھٹکارا پانے کی کوئی جگہ نہیں مگر تیری ہی ذات ہے کہ ہر راہ چلنے والا تیرے قبضے میں ہے اور ہر زی روح کی بازگشت تیری طرف ہے سبحان اللہ یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم شان ہے اور تیری قدرت کے سامنے ان کی عظمت کتنی کم ہے اور یہ تیری بادشاہت جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کتنی پرشکو ہے لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلے میں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کتنی حقیر ہے اور دنیا میں یہ تیری نعمتیں کتنی کامل و ہمیر ہیں مگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے وہ کتنی مخت... ہیں. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے اسی خطبی میں فرماتے ہیں تو نے فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا اور انہیں زمین کی سطح سے بلند رکھا وہ سب مخلوق سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں اور سب سے زیادہ تیرے مقرب ہیں نہ وہ سلبوں میں ٹھہرے نہ شکموں میں رکھے گئے نہ زلیل پانی نطفے سے ان کی پیدائش ہوئی نہ زمانے کے حوادث نے انہیں منتشر کیا وہ تیرے قرب میں اپنے مقام منزلت کی بلندی اور تیرے بارے میں خیالات کی یکس ہوئی اور تیری عبادت کی فرما روائی اور تیرے احکام میں عدم غفلت کے باوجود اگر تیرے راجہائے قدرت کی اس تہ تک پہنچ جائیں کہ جو ان سے پوشیدہ ہے تو وہ اپنے اعمال کو بہت ہی حقیر سمجھیں گے اور اپنے نفسوں پر حرف گیری کریں گے اور یہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور نہ کما حق کہو تیری اطاعت کی ہے میں خالق و معبود جانتے ہوئے تیری تسبیح کرتا ہوں تیرے اس بہترین سلوک کی بنا پر جو تیرا اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے تو نے ایک ایسا گھر جنت بنایا ہے کہ جس میں مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہوریں, غلمان محل نہریں کھیت اور پھل مہیا کیے ہیں پھر تو نے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے والا بھیجا مگر نہ انہوں نے بلانے والے کی آواز پر لبیک کہی اور نہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوئے جن کی تو نے رغبت دلائی تھی اور نہ ان چیزوں کے مشتاق ہوئے جن کا تو نے اشتیاق دلایا تھا وہ تو اسی مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے کہ جسے نوچ کھانے میں اپنی عزت آبرو گوا رہے تھے اور اس کی چاہت پر ایکہ کر لیا تھا جو شخص کسی شے سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو اندھا دل کو مریض کر دیتی ہے وہ دیکھتا ہے تو بیمار آنکھوں سے سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہے اور اس کا نفس اس پر مرمٹا ہے یہ دنیا کا اور ان لوگوں کا کہ جن کے پاس کچھ بھی وہ دنیا ہے بندہ و غلام بن گیا جدھر وہ موڑتی ہے ادھر یہ مڑتا ہے جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر گھری اس کا رخ ہوتا ہے نہ اللہ کی طرف سے کسی روکنے والے کے کہنے سننے سے وہ رکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی و بند کرنے والے کی نصیحت مانتا ہے حالانکہ وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جنہیں این غفلت کی حالت میں وہاں پر جکڑ لیا گیا کہ جہاں نہ تدارک کی گنجائش اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کا موقع ہوتا ہے اور وہ کس طرح وہ چیزیں ان پر ٹوٹ پڑیں کہ جن سے وہ بے خبر تھے اور کس طرح اس دنیا سے جدائی کی گھڑی سامنے آ گئی کہ جس سے پوری طرح مطمئن تھے اور کیوں کر آخرت کی ان چیزوں تک پہنچ گئے کہ جن کی انہیں خبر دی گئی تھی اب جو مصیبتیں ان پر پڑی ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا موت کی سختیاں اور دنیا کو چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیرے لیتی ہیں چنانچہ ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور رنگتے بدل جاتی ہیں پھر ان کے اعضا میں موت کی دخل اندازیاں بڑھ جاتی ہیں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے در صورت یہ کہ اس کی عقل درست اور ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے اور ان چیزوں کو سوچتا ہے کہ جن میں اس نے اپنی عمر گوا دی ہے اور اپنا زمانہ گزار دیا ہے اور اپنے جمع کیے ہوئے مال و متا کو یاد کرتا ہے کہ جس کے طلب کرنے میں جائز و ناجائز سے آخ بند کر لی تھی اور جسے صاف اور مشکوق ہر طرح کی جگہوں سے حاصل کیا تھا اس کا وبال اپنے سر لے کر اسے چھوڑ دینے کی تیاری کرنے لگا وہ مال اب اس کے پچھڑوں کے لیے رہ جائے گا اور وہ اس سے ایشو آرام کریں اور گل گلچھڑے اڑائے اس طرح وہ دوسروں کو تو بغیر ہاتھ پیر ہلائے یوں ہی مل گیا لیکن اس کا بوجھ اس کی پیٹ پر رہا اور یہ اس مال کی وجہ سے ایسا گروی ہوا ہے کہ بس اپنے کو چھڑا نہیں سکتا مرنے کے وقت یہ حقیقت جو کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگتا ہے اور عمر بھر جن چیزوں کا طلبگار گار رہا تھا اب ان سے کنارہ ڈھونڈتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ جو جو اس مال کی وجہ سے اس پر رشک اور حسد کیا کرتے تھے کاش کے وہی اس مال کو سمیٹتے اب موت کے تصرفات اس کے جسم کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں تک کے زبان کے ساتھ ساتھ کانوں پر بھی موت چھا گئی گھر والوں کے سامنے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ زبان سے بول سکتا ہے نہ کانوں سے سن سکتا ہے آنکھیں گھما گھما کر ان کے کو تکتا ہے ان کی زبانوں کی جمبشوں کو دیکھتا ہے لیکن بات چیت کی آوازیں نہیں سن پاتا اور پھر اس سے موت اور لپٹ گئی کہ اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا جس طرح اس کے کانوں کو بند کیا تھا اور اس کی روح اس کے جسم سے مفارقت کر گئی اب وہ گھر والوں کے سامنے ایک مردار کی صورت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی طرف سے انہیں وحشت ہوتی ہے اور اس کے پاس پھٹکنے سے وہ دور بھاگتے ہیں وہ نہ رونے والوں کی کچھ مدد کر سکتا ہے نہ پکارنے والے کو جواب دے سکتا ہے پھر اسے اٹھا کر زمین میں جہاں اس کی قبر بننا ہے لے جاتے ہیں اور اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب وہ جانے اور اس کا کام جانے اور اس کی ملاقات سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں یہاں تک کہ نوشتۂ تقدیر اپنی معیار کو اور حکم الہی اپنی مقررہ حد کو پہنچ جائے گا اور پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور فرمان قزا پھر سرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کر آئے گا تو وہ آسمانوں کو جمبش میں لائے گا اور انہیں پھاڑ دے گا اور زمین کو ہلا ڈالے گا اور اس کی بنیادیں کھوکلی کر دے گا اور پہاڑوں کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دے گا اور اس کے جلال و حیبت اور کہرو غلبے کی دہشت سے آپس میں یہ پہاڑ ٹکڑانے لگیں گے اور زمین کو ہلا ڈالے گا اور اس کی بنیادیں کھوکلی کر دے گا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 پہاڑوں کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ دے گا اور وہ اس کے جلال و حیبت اور و غلبے کی دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گے وہ زمین کے اندر سے سب کو نکالے گا اور انہیں سڑ گل جانے کے بعد پھر اثر نو تر و تازہ کرے گا اور متفرق کو پراگاندہ ہونے کے بعد پھر یکجا کر دے گا اور پھر ان کے چھپے ہوئے اعمال اور پوشیدہ کار گزاریوں کے متعلق پوچھ چ کرنے کے لیے انہیں جدا جدا کرے گا اور انہیں دو حصوں میں بانٹ دے گا ایک کو وہ انعام و اکرام دے گا اور ایک سے انتقام لے گا جو فرما بردار تھے انہیں جزا دے گا کہ وہ اس کے جوارے رحمت میں رہیں اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا کہ جہاں اترنے والے پھر کوچ نہیں کیا کرتے اور نہ ان کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور نہ انہیں گھڑی گھڑی خوف ستاتا ہے نہ بیماریاں ان پر آتی ہیں نہ انہیں خطرات درپیش ہوتے ہیں اور نہ انہیں سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں اور جو نافرمان فرمان ہوں گے انہیں ایک برے گھر میں پھینکے گا اور ان کے ہاتھ گردن سے کس کر باندھ دے گا اور ان کی پیشانیوں پر لٹکنے والے بالوں کو قدموں سے جکڑ دے گا اور انہیں تار کول کی کمیزیں اور آگ سے قطع کیے ہوئے کپڑے پہنائے گا یعنی ان پر تیل چھڑک کر آگ میں جھونک دے گا وہ ایسے عذاب میں ہوں گے کہ جس کی تپش بڑی سخت ہوگی اور ایسی جگہ میں ہوں گے کہ جہاں ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ایسی آگ میں ہوں گے کہ جس میں تیز شرارے بھڑکنے کی آوازیں اٹھتی ہوئی لپٹیں ہالناک چیخیں ہوں گی اس میں ٹھہرنے والا نکل نہ سکے گا اور نہ ہی اس کے قیدیوں کو فریہ دے کر چھڑایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں اس گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے کہ اس کے بعد مٹ جائے نہ رہنے والوں کے لیے کوئی مقررہ میاد ہے کہ وہ پوری ہو جائے